تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزنوہے کے مالک ہوتے تو انہین بھی روک رکھتے اس درسے کے خرچ نہ ہو جائیں اور آدمی بڑا کنجوس ہے